الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع طغمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فی جسد بنی آدم المضو فصدت فصد الجسد کل و اضا صلحت صلح الجسد کُل اللہ وی القلم اوکم علیہ السلات وسلام سبحان ربك رب کرب لت عماء یسفون وسلام المرسلین و الحمد لل رب المین اللّہ صلی علادنا محمد آل سیدنا محمد ببارک وسلم اللّہ صلی علی سیدنا محمد ولا آل سیدنا محمد ببارک وسلم ہر انسان کی زندگی کے تین دن بہت اہم ہوتے ہیں پہلا دن جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس دن بچے کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے دائیں میں اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے تاکہ بچے کے کان میں اللہ کا نام پہنچے سب سے پہلے اللہ کا نام بچے کے کان میں جائے وہ اللہ کا پیغام سنے اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی قریب ہو تو اس سے خجور چبا کے اس بچے کو تحریک دی جائے یعنی تھوڑی سی اس کے تالوں پہ لگا دی جائے تاکہ بچہ اس کو سک کر لے اور اس کے لیے دعا کی جائے وہ دن اہم ہوتا ہے پیدائش کے بعد بچہ روتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اس کو مس کرتا ہے اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے تو اگر نیک لوگوں کی دعائیں اس دن شامل ہوں تو پھر بچے کی زندگی کا آغاز اچھا ہوتا ہے دوسرا اہم دن انسان کا وہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ کرے کہ اس دن بھی کوئی نیک آدمی قریب ہو جو بندے کو کلمہ یاد دلائے حجی مبارکہ میں آئے کہ تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو چنانچہ اگر کوئی بندہ فوت ہونے کے قریب ہو تو اس کو کلمے کی تلقین کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ لیں کیسے کریں اس کو نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں پتنی وہ کس حال میں ہے کہیں آگے سے ان کار میں سر نہ ہلا دے تو علماء نے لکھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں مجھے کلمہ پڑھنا ہے تو جو قریب قریب لوگ ہوں وہ خود کلمہ پڑھیں تاکہ اس مرنے والے کو یاد آ جائے کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے تو وہ دن بھی بہت اہم ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے پھر تیسرا دن انسان کی زندگی کا بڑا اہم وہ ہے جس دن انسان اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اس دن کے بارے میں بہت تفصیل ہے کتابوں میں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے نام اعمال کو لے کے کھڑا ہوگا کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے وجو یوم اس یوم تبیت و وجوہ مت وجوہ کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے یعنی انسان کے دل کا جو نور ہوگا وہ انسان کے چہرے پہ سجا دیں گے یا دل کی جو ظلمت ہوگی وہ چہرے کے اوپر آ جائے گی جو دل کی کیفیت دنیا میں ہوگی قیامت کے دن وہی چہرے کی کیفیت ہو جائے گی وہ دن بھی بڑا اہم دن ہے اور قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ بھی ہے فرمایا یوم ولیط و یوم اموت و یوم اب حیا تو جس دن انسان پیدا ہو جس دن انسان فوت ہو اور جس دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو یہ تین دن ان کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں تو یہ اہم دن ہیں جو آیات مبارکہ پڑی گئی اس میں تیسرے دن کا تذکرہ ہے قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے یوم ينفع معلوم ولا بنون علا منع بقلب سلیم ہاں جو بندہ قلب سلیم لایا وہ اسے قلب سلیم کام آئے گا قلب سلیم کہتے ہیں سمرے ہوئے دل کو ایسا دل جو گناہوں سے پاک ہو جس پر گناہوں کے اثرات ظلمت نہ ہو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں یعنی جس بندے نے اپنا سالم دل اللہ کو دیا ہوا ہو وہ قلب سلیم ہے آج کل تو اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا حال ہی عجیب ہے دل اللہ نے دیا تھا اپنی محبت کے لیے اور ہم لوگوں نے اس دل کو مخلوق کی محبت سے بھر لیا تو قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے ان دو چیزوں کا کیوں خاص طور پر تذکرہ کیا کہ بندے کو ان دو چیزوں پہ بڑی امیدیں ہوتی ہیں دنیا میں آپ دیکھیں جس کے پاس مال ہو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کہیں سے بھی نکلوانا ہو میں اپنے مال کو خرچ کروں گا اور کام نکلوا لوں گا اکثر جگہوں پہ تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے مگر دنیا میں مال سے ہر کام تو نہیں ہوتا مثال کے طور پہ مال سے آپ کتابیں تو خرید سکتے ہیں علم تو نہیں خرید سکتے مال سے آپ دوائی تو خرید سکتے ہیں صحت تو نہیں خرید سکتے اچھے کپڑے تو خرید سکتے ہیں حسن و جمال کو تو نہیں خرید سکتے مال سے آپ اینک تو خرید سکتے ہیں بینائی کو تو نہیں خرید سکتے اور مال سے آپ کسی کی خوشحمد کو تو خرید سکتے ہیں کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتے تو مال سے تو دنیا میں ہر چیز نہیں ملتی اور آخرت میں تو مال بالکل کام نہیں آئے گا اور دنیا میں اولاد کا بھی بڑا مان ہوتا ہے جس باپ کے کئی بیٹے ہوں اور سب کے اپنے اپنے بزنس ہوں یا بڑی اونچی پوسٹ پہ ہوں تو اس باپ کو بڑا ہوتا ہے کہ میرے سہارا میرے لیے سہارا موجود ہے کوئی مشکل ہوگی تو میرے بیٹے میرے کام آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے تو پھر کیا کام آئے گا فرمایا جو سنورہ ہوا دل آیا وہ دل اسے کام آئے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو سنواریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن یہ قبول ہو جائیں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے آنکھ کا کام دیکھنا زبان کا کام بولنا کان کا کام سننا پاؤں کا کام چلنا دماغ کا کام سوچنا تو ہر عضو کا اپنا کام ہے اور دل کا کام ہے محبت کرنا انسان کے دل میں جب محبت ہوتی ہے تو اس کا مقام انسان کا دل ہے نفرت ہو یا محبت ہو وہ دل کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ہر انسان دنیا میں محبت ضرور کرتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کسی سے محبت نہیں ہے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر جب انسان نے محبت کرنی ہی ہے تو بھئی اپنے پروگار سے محبت کیجئے اس دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لیجئے یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہیں کہ وہ چاہے تو دل کو سنوار لے اور چاہے تو دل کو بگاڑ لے لیکن دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا اور جب دل سنورتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بہار ہوتی ہے دل گلستا تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار یہ بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا جب دل برباد ہوتا ہے تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اس لیے اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے حدیث مبارکہ میں کھجور کے درخت کو انسان کے ساتھ تشویح دی گئی ہے اور واقعی بات سچی ہے کھجور کے درخت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ اندر سے پھوٹنا شروع ہوتا ہے ہم نے ایک مرتبہ کھجور کے درخت لگانے تھے ہم نے بڑے بڑے درخت منگائے سر سر سبز تھے ان کے پتے بھی سبز تھے اور بڑے بڑے درخت تھے اور ان کو کرینوں سے اٹھایا منگایا گیا لیکن جس انجینئر نے ان کو لگایا ٹرانسپلانٹ کیا اس نے ہمیں کہا جی کہ ہم نے درخت لگا تو دیے ہیں الحمد لیکن ایک مرتبہ یہ سارے پتے خشک کو جائیں گے اور آپ کو یوں لگے گا کہ یہ درخت بالکل ختم ہو گیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ غور کرتے رہنا اس درخت کے اندر سینٹر سے ایک کوپل پھوٹے گی وہ سبز ہوگی سی ہوگی اور پھر وہ کوپل اتنا بڑھے گی کہ اسی سے پھر یہ درخت سارا سرسبز ہو جائے گا اور واقعی ہم نے یہ تجربہ کیا درخت لگانے کے کچھ دن کے بعد وہ درخت سارا کا سارا بالکل خشک ہو گیا پتے بھی خشک ہو گئے تنہ تو ویسے ہی خشک ہوتا ہے اس کا تو بہت سارے دوست کہنے لگے جی کہ یہ درخت جو ہے یہ ختم ہو گیا اب یہ نہیں چلے گا لیکن ہم امید میں رہے کہ انشاءاللہ یہ درخت پھر سرسبد ہو جائے گا وہی ہوا کہ درمیان سے ایک کومپل پھوٹی اور وہ کوپل ایسی سر بنی کہ وہ پورا کا پورا درخت دوبارہ پھر سر ہو گیا تو جس طرح کھجور کا درخت اندر سے سنورنا شروع ہوتا ہے اور سر ہو جاتا ہے انسان کی بھی یہی مثال ہے یہ بھی اندر سے سنورنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے تمام اعضاء شریعت کے مطابق ڈھل جاتے ہیں تو دل پر محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ دل سنورتا ہے اسی لیے امبیائے کرام جو دنیا میں تشریف لائے انہوں نے دل کو محنت کا میدان بنایا انسان کے دل پر محنت کی انہوں نے اور دلوں میں ایمان بھرا اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر دی چنانچہ نبی علیہ السلط اسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو پہلا خطبہ جواب نے دیا تو آپ نے فرمایا لوگو احب اللہ بکل قلوبکم اپنے پورے دل کے ساتھ اپنے اللہ سے محبت کرو یعنی ادھورے من سے محبت نہ کرو پورے دل سے کامل دل سے اللہ سے محبت کرو یعنی تمہارا دل کامل اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے اس کا دل چاہتے ہیں حدیث موبارک ہے ان اللہ الا الى صورکم ولا الى اموالکم کم بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو ولاقی ین ضرور و الا و وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو تو اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے کہ دل سورا ہوا ہے یا نہیں سورا ہوا تو ہم اپنے دلوں کو سنواریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر دل پر پڑے دل کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کو اگر اللہ کی یاد سے منور کرتے رہیں تو یہ دل نرم ہوتا ہے اور منور ہوتا ہے اور اگر اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ دل سخت ہو جاتا ہے اس کی مثال زمین کی ماند ہے جو لوگ کاشتکار ہیں وہ یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ زمین پر اگر مدت تک کاشتکاری نہ کریں چھوڑ دیں تو زمین سخت ہو جاتی ہے کاشت کے قابل بھی نہیں رہتی اسی طرح اگر دل کو بھی اللہ کے ذکر سے منور نہ کرتے رہیں تو دل بھی سخت ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ فتح علیہم المد ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی فَقَسَتْ کلوب پس ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا تو دلوں کے سخت ہونے کی وجہ ان کی غفلت تھی اور جب دل کی زمین سخت ہوتی ہے تو یہ پھر تھوڑی سخت نہیں ہوتی یہ بہت سخت ہوتی ہے یہ پتھر ہو جاتے ہیں دل بلکہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمہ قصب قلوب و کم بالک پہ کل او اشد وقصہ یہ پتھر کی مانند ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور پھر آگے اس کی دلیل دی فعین من الحجارت نمایت فجر و من کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں لیکن اے انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اس دل سے ندامت کا ایک آنسو نہیں نکلتا یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے وہ نمن ہا لمہ یشک و یقر جمن اور پتھر پھٹتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے وہ نمن ہال لمع یہ بتمن خشلہ اور بعض ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں لیکن اے انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے ٹس سے مس نہیں ہوتا یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اپنے دل کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل منور ہوں ہمارے دل نرم ہوں دل اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہیں ہمارے دل کی دو صورتیں ہیں یا تو قلب سلیم ہوگا اور اگر نہیں تو پھر قلب سقیم ہوگا سقیم کہتے ہیں بیمار دل کو اور اگر آپ غور کریں تو آج اکثر ہم اپنے سینوں میں بیمار دل لیے پھرتے ہیں بھائی بیمار دل کی کیا پہچان ہے بیمار دل کی پہچان اسی طرح ہے کہ جیسے بیمار آدمی کے لیے چلنا پھرنا مشکل وزن اٹھانا مشکل بیمار جو ہے تھوڑا سا چلے سانس پھول جاتا ہے مشقت نہیں اٹھا سکتا کام نہیں کر سکتا اسی طرح جس کا دل بیمار ہوتا ہے وہ نیکی نہیں کر سکتا مسجد میں آنا مشکل تلاوت کرنا مشکل اور اگر آ بھی جائے تو بس فرض پڑے گا اور نفل چھوڑ دے گا اور حتیٰ کہ سلام پھیرا دعا بھی نہیں مانگتا اٹھ کے ویسے ہی باہر نکل جائے گا چونکہ دل مریض ہے نا تو مریض دل والے بندے کے لیے مسلح پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تلاوت کرنی مشکل ہوتی ہے اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے فیتم الذیفی قلب ہی مرض ان کرے گا وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے تو غیر محرم کی طرف بندے کا آنکھ اٹھا کر دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل مریض ہے تبھی تو یہ غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے اگر دل سلیم ہوتا تو اس کی نظر جھکتی اس کی نظر اس کے قابو میں ہوتی نظر غیر محرم پہ نہ پڑتی آج ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو ہمارا دل گناہوں کے زخموں کی وجہ سے پورا کا پورا بیمار ہو چکا ہے دل ہم داغ داغ شو پم با کوجا کم یہ دل سارا داغ داغ بن گیا اس پر کہاں کہاں ہم مرہم رکھیں یہ تو انسان جب محنت کرتے ہیں نا دل کو سنوارنے کی تب اسے سمجھ آتی ہے کہ دل پہ کتنا کام کرنا باقی ہے مصحفی کا شعر ہے مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا یہ تو جب دل کے جو زخم ہیں ان کو پیوند کرنا شروع کریں گے نا سینا شروع کریں گے تب پتہ چلے گا کہ دل کا حال ہم نے کیا کیا ہوا ہے تو دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے نبی علیہ اسلام نے اشاعت فرمایا کہ تحتاج القلوب الى اقواطح من الحکمہ دلوں کو حکمت کی باتوں کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے تحتاج الاجسام الاقوات من تعام جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے دل کو حکمت بھری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے نصیحت کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کے نور کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کا دل سنورتا ہے نیک اعمال سے اور انسان کا دل بگڑتا ہے برے اعمال سے گناہوں کے کرنے سے نبی السلام نے شاید فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا لک النشعین ثقالتن ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے وہ ثقالت القلوب ذکر اللہ اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر دلوں کو پالش کر دیتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے میل آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن ویر میں فرماتے ہیں کلّہ بل رانا اللہ قلوبہ ماکان یکسبون کیوں نہیں ان کے بد امالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا تو بدعمالیوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے اور نیک اعمال سے یہ زنگ اتر جاتا ہے دل منور اور پالش ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دلوں پر محنت کی ان کے دل اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور ان کو اللہ کی یاد کا مزہ نصیب ہوتا ہے جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ تو دل کے پیمانے میں ایک مستی ہوتی ہے اللہ والوں کو دیکھا ہے ان کے دلوں میں ایسی مستی ہوتی ہے کہ ساری ساری رات مسلح پہ گزارنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے دن میں ان کے لیے مسلح پہ بیٹھنا آسان ہوتا ہے آج آپ مسلح پہ چند منٹ بیٹھیں فوراً اٹھ جائیں گے اس لیے کہ دل میں محبت کامل نہیں ہوتی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی وہ ساری ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ سعید فاطمۃ زہرہ رضی اللہ تعالی نا سردیوں کی ایک رات میں عشاء کے بعد مسلح پہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے تہجد کی نیت شروع کر دی قرآن پاک پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں اتنا پڑھا حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا تو جب فجر کا وقت قریب ہو گیا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے اللہ میں نے تو دو ہی رکعت کی نیت باندھی تھی تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میری دو رکت کی نماز میں تیری پوری رات ہی ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا کہ رات چھوٹی کیوں ہے رات لمبی ہونی چاہیے ایسی دلوں میں محبت تھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے اور یہ دل جب سخت ہوتا ہے اور پھر بھی انسان اس کی طرف دھیان نہ دے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ دل مردہ ہو جاتا ہے پہلے یہ دل سخت ہوتا ہے اور پھر سختی پر زندگی گزرتی رہے تو یہ جو سینے کے اندر انسان کا دل ہے یہ سل بن جاتا ہے اور پھر بھی انسان محنت نہ کرے تو بالکل مردہ ہو جاتا ہے چنانچہ ایک شخص حضرت بشیر کے پاس آیا حضرت ہمارے دل سو گئے حضرت نے پوچھا کیسے حضرت آپ درس سے قرآن دیتے ہیں ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ کہو دل سو گئے بلکہ یہ کہو ہمارے دل مو گئے مر گئے تو وہ حیرانوں کے پوچھنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے حضرت نے فرمایا کہ جب سویا ہوا کوئی بندہ ہو اس کو جھنجوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے جو جھنجوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں وہ مویا ہوا ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے ہم سے قرآن اگر دیں اور کوئی بندہ سن کے اس کا دل اثر قبول نہ کرے وہ سویا ہوا نہیں وہ دل مویا ہوا ہوتا ہے مرا ہوا ہوتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے انسان کا اللہ تعالی بندے سے اس کا دل مانگتے ہیں اچھا دیکھیں ایک نقطہ سمجھیں کہ جو مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں ہیں نا ان میں محب اپنے محبوب کا جسم مانگتا ہے دل جہاں مرضی ہو اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں اس کا جسم میرے پاس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ جدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے تیرا جسم جہاں مرضی رہے میں ترازی ہوں تو مسجد میں ہے میں تب بھی تشرازی تو, تو بازار میں بیٹھا تجارت کر رہا ہے تیرا دل میرے پاس ہے میں تب بھی ترازی ہوں اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں کہ اپنا دل مجھے دے دو اللہ تعالیٰ دل کے بیوپاری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بندے سے اس کے جان و مال کو خریدا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے انَ اللہ حشترین فصم و امبلحم الجنا اللہ نے جنت کے بندے بدلے مومنین سے ان کے مال کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں قلب عبداللہ کو عرش اللہ کہا گیا کہ انسان کا دل اللہ کا عرش ہے فرمایا میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں تو جب انسان کے دل میں اللہ سما جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اللہ کا گھر ہوا یہ قلب عبداللہ اللہ کا عرش ہے جس طرح بیت اللہ کے اوپر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں انسان کا دل جب سنورتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں یہ دل بھی اللہ کا گھر بن جاتا ہے دل بدستر کے حج اکبرست وز ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کعبہ بنیاد خلیل آزرست دل گزرگاہ جلیل اکبر است یہ دل اللہ کی گزرگاہ بن جاتا ہے سنورتا ہے اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اس دل کے اوپر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر بندے کے دل پر پڑے یہ رحمت کی نظر باقی مخلوق پر پڑی تو وہ برداشت نہ کر سکی چنانچہ دیکھیں کوتور پر اللہ تعالی نے محبت کی نظر ڈالی تجلی ڈالی اور کوتور جل کر جو ہے سرما بن گیا حضرت موس علیہ اسلام نے جب کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے انظر الالجبل آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ جعل دکا وہ ایک وہ ریزہ ریزہ ہو گیا فخر رموسا سائے کا اموسا علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تو پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اچھا مفلسرین نے یہاں بھی نقطہ لکھا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہوا انہوں نے کہا کہ پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنے کی استطاع استداد ہی نہیں تھی اللہ نے یہ استعداد انسان کے دل کو عطا کی ہے انسان کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر جاتا ہے پہاڑ نہیں کر سکتے اسی لیے حضرت مفتی تک کی عثمانی صاحب دعوت برکاتوں کے کتنے اچھے شعر اشعار ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے یعنی یہ دل کا ہی کام ہے کہ وہ اللہ کو بسا لیتا ہے دل میں بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا تو پہاڑ تو جل کر تور بن گئے لیکن اللہ نے مومن کو ایسا دل عطا کیا اللہ کی تجلی پڑتی ہے وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندے کے اوپر رب کریم ارشاد فرماتے ان اللہ بے شک اللہ نے بندے سے اس کے جان اور مال کے بدلے میں جنت کو جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا ہے اب ذرا اس آیت کے نقات پہ غور کیجئے یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے مگر اس میں سقم آتا کمزوری آتی کیوں کہ بیچنے والا چیز کو جو بیچتا ہے تو دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو حاجت مند ہوتا ہے بیچ دیتا ہے چیز کو وہ جی میرا ایک پلاٹ پڑا ہے مجھے ضرورت ہے میں وہ پلاٹ بیچ کے یہ کام کر لوں گا تو حاجت کی وجہ سے چیز کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ جنت کو بیچتے اور دوسری بات انسان زیادہ فائدے کی امید پر چیز کو بیچتا ہے وہ جی میں نے دو لاکھ کا گھر خریدا تھا اب اس کی قیمت تین لاکھ ہو گئی اب میں بیچ دوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا یعنی فائدے کی امید پر چیز کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدے کی امید نہیں کہ وہ جنت کو بیچیں اس لیے اللہ رب العزت نے بیچنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے میں جنت کو بیچ لیا اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے بدلے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے سبحان اللہ بلاغت دیکھیے کیا مزہ اچھا یہاں پھر ایک طالب علم کے ذہن میں نقطہ آتا ہے کہ اگر اللہ نے جنت کے بدلے جان اور مال کو خریدا تو اگر انسان کا دل اللہ کا گھر تھا تو انسان پہلے تو اپنا گھر خریدتا ہے نا تو اللہ نے دل کو کیوں نہ خریدا اس کا تذکرہ نہیں ہے جان مال کا تذکرہ ہے مفسرین نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا مفسرین نے فرمایا کہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے دل کا تذکرہ اس نہیں کیا کہ دل اللہ نے اپنے لیے وقف کر دیا اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے پھر اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دل تو ہے ہی میرے لیے وقف یہ تو وقف کی جائداد ہے اس کے بعد تمہارے پاس صرف جان ہے اور مال ہے میں نے اس کو بھی تم سے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو دل تو ہے ہی اللہ کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کریں اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے مختلف صندوق ہوتے ہیں بکسے ہوتے ہیں بعض کے اندر رضائیاں رکھی ہوتی ہیں تکیے رکھے ہوتے ہیں ان کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے بڑے بڑے ٹرنک ہوتے ہیں ان کو تالا بھی کوئی نہیں لگاتا اس لیے کہ ان کے اندر کی چیز بے قیمت ہوتی ہے کم قیمت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے جیولری باکس وہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں عورتیں اپنے جیولری رکھتی ہیں زیور رکھتی ہیں وہ ہوتا تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کو تالا لگاتے ہیں پھر اس کو کسی کلازٹ میں رکھتے ہیں پھر اس کمرے کو تالا لگاتی ہیں <coughs> اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنی قیمت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ جیولری باکس عورتوں کو کہنا کہ بھائی گھر پانچ منٹ میں خالی کرنا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنا جیولری باکس ساتھ لے کے جائیں اور کچھ ہو نہ ہو اور جب کبھی سفر سے واپس آئیں گی نا تو عورتیں سب سے پہلے آ کے اپنے جولری باکس کو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہے کہیں چوری تو نہیں ہوا اس لیے کہ اس کی اہمیت بڑی ہے اس کے اندر قیمتی چیز ہوتی ہے تو بکسے کی قیمت اس کے اندر کی چیز کے اوپر منصر ہے اگر اندر قیمت کی چیز ہے تو بکسے کی بھی قیمت ہے اگر اندر قیمتی نہیں تو بکسے بھی کی بھی قیمت نہیں ہے بالکل اسی طرح انسان کی قیمت اس کے دل کے اوپر منحصر ہے اگر دل قیمتی ہے تو انسان اللہ کے ہاں قیمتی ہے اور اگر دل قیمتی نہیں بگڑا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدود ذیل رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دہلی کی بادشاہی مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا مغل بادشاہ ہو تمہارے پاس دنیا کے سارے خزانے موجود ہیں لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے تم اپنے سارے خزانوں کو اکٹھا کر لو تو اس دل کی قیمت ہی ادا کر سکتے تو یہ دل کئی مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کہ لو یواء و کہ میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں کہ اگر ان کپڑوں کو بیچو تو کوئی اس کو ایک درہم کے بدلے نہیں خریدے گا اتنے کم قیمت کپڑے ہیں میرے جسم کے اوپر لیکن اس جسم کے اندر ایک دل ہے اس دل کو اگر بیچو تو ساری دنیا کے خزانے مل کر اس دل کی قیمت نہیں بن سکتے تو انسان جب دل کو سنوارتا ہے تو دل قیمتی بن جاتا ہے پھر اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے دل کی اللہ کے ہاں تو انسان کی قیمت اس کے دل کے اوپر منحصر ہے اگر دل سمرا ہوا ہے تو یہ انسان اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ دل ہے تو چھوٹا لیکن یہ سنور جائے تو یہ ہے سونے کا ٹوٹا یہ ایسا قیمتی اللہ کے ہاں بنتا ہے ایک اور نقطے کی بات یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو کمرے میں رحمت کا فرشتہ اس کمرے میں داخل نہیں ہوتا اس لیے شریعت نے تصاویر کو پسند نہیں کیا اب اگر کسی کمرے میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دل میں کیسے داخل ہو سکے گی پھر اللہ کی رحمت بھی اس دل میں داخل نہیں ہوتی اللہ بھی اس رحمت کی نظر سے اس دل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آج ہم نے اپنے دلوں کو بتخانہ بنا لیا مہاذ تماسی للتی ان تم لہا آ کے فون یہ کیا ہم نے دلوں میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں غیر کی ان مورتیوں کو دل سے نکالیں اور اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں آپ اگر کسی سے دودھ لینے جائیں اور آپ کے برتن کے اندر صفائی نہ ہو کوئی گند لگا ہوا ہے تو دودھ دینے والا کبھی دودھ اس میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا کہے گا جاؤ بھائی صاف برتن لے کے آؤ اگر دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم اپنے دل کو صاف کرو اور یہ دل واقعی صاف ہو جاتے ہیں اگر محنت کی جائے دل منور ہو جاتے ہیں سفید ہو جاتے ہیں لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے کہ ایک طالب علم یہ سوچتا ہے کہ اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود ہی صاف کر لیں چونکہ اللہ کا جو گھر ہے اس کے صاف کرنے کا حکم بندے کو کیوں دے دیا تو بھائی علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جب کوئی اونر کسی کو گھر کرائے پہ دے نا تو گھر کو صاف رکھنا اونر کی ذمہ داری پہ نہیں ہوتی کرایے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ نے کچھ وقت کے لیے یہ دل ہمیں دیا ہے دنیا میں اصل اس کا مالک اللہ ہے لیکن جب اللہ نے ہمیں دیا تو ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو کرایہ دار گھر کو صاف نہ رکھے تو مالے کے مکان اس سے گھر واپس لے لیتا ہے ہم بھی اگر اس دل کو صاف نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے اس دل کو واپس لے لیں گے اب ہم اس دل کو صاف کیسے رکھیں یہ نیکی سے نیک اعمال کرنے سے اچھے اخلاق کی زندگی گزارنے سے یہ دل صاف ہو جاتے ہیں اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے دل صاف ہو جائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو داغ مٹ جاتا ہے اور اگر پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ پھر لگ جاتا ہے تو نیکی کرنے سے توبہ کرنے سے وہ داغ دھل جاتے ہیں اور گناہوں کے کرنے سے وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو دل اتنا داغدار ہو جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل کے اوپر مہر جباریت لگا دیتے ہیں کزالکت با اللہ کلب کل متقبر جبار پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں دل کو تالا لگا دیتے ہیں جیسے آپ کمرے کو تالے سے بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس دل کو تالے سے بند کر دیتے ہیں چناتے جو کفار ہوتے ہیں ان کے دل پہ تالے لگے ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اللہ قلوبن اقفالحا کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اور نیکی کی وجہ سے وہ تالے کھل جاتے ہیں اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو اس کی کنجی اللہ نے رضوان فرشتے کے حوالے فرما دی اللہ نے جہنم کو بنایا تو جہنم کی کچھ جو کنجی تھی وہ مالک فرشتے کے حوالے کر دی اللہ نے بیت اللہ کو بنوایا تو بیت اللہ کی چابی بنی شیبہ کے حوالے کر دی نبی الاسلام نے عثمان کو دی تھی جو بنی شیبہ کے تھے اور فرمایا تھا کہ تمہاری نسل میں قیامت تک یہ کنجی چلتی رہے گی آج چودہ سو سال گزر گئے انہی کے خاندان میں یہ کنجی آج بھی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا اور دل کی کنجی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی فرمایا انسان کے دل بینا احصاب بی الرحمن رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یقل ہا عیف یشا اللہ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں تو دل کی کنجی اللہ کے پاس ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل کا تالا کھل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں نیکی کریں اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ دلوں کا تالا کھول دیتے ہیں اور دل پھر منور ہو جاتے ہیں اچھا جو انسان اپنے دل کو نیکی سے بھر لے گا اور قلب سلیم بنا لے گا پھر اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت اللہ کا دیدار ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا تو بھئی دل کا گھر ہم نے اللہ کے لیے صاف کر دیا اس کی کیا قیمت ہوگی اس کی قیمت اللہ تعالی کا دیدار ہو جو صاف دل لے کر جائیں گے قیامت کے دن ان کے بارے میں فرمایا وجو ہوں یوم نا زیرا الا وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو مسکرا کر دیکھیں گے ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہوگی صاف کرنے پر کتنا بڑا انعام ملے گا سوچیے ذرا علماء نے ایک اور بھی عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر تھا اب رہا اس کو مٹانے کے لیے چلا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر تو اللہ نے ابابیل کو بھیج دیا تھا جنہوں نے کنکریاں مار کر اس پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی ماند بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تیرا گھر بھی بیت اللہ کی ماند ہے مثال ہے بیت اللہ کی اور یہ شیطان یہ اب رہا ہے اور یہ شیطان اس دل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اگر یہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تو تم کلمے کے تیر چلا کر اس شیطان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانت بنا کے رکھ دو تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے دل کے قریب نہیں رہتا اور اللہ اللہ کا ذکر کریں تو اس سے بھی دل کے تالے کھل جاتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے انسان دل میں غیر اللہ کی محبت کو بھر لیتا ہے اور اس کو نکالنا کیسے ہے بھائی اگر دل میں غیر اللہ کی محبت آ گئی تو کیسے نکالے تو علماء نے اس کا طریقہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے دل سے دنیا کی محبت سب نکل جائے گی چنانچہ حضرت اقدستانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب مثال تمثیل لکھی ہے قرآن پاک کی ایکت ہے ظاہری طور پر تو وہ ملکہ بلکیس کے بارے میں ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا اور اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے تو جواب دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ سمجھدار تھی وہ کہنے لگی کہ انََ الملو کا اضاء داخل وقراً کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ فساد مچا دیتے ہیں انقلاب برپا کر دیتے ہیں وجا الوزت اہل ہا اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں وہاں سے تو ظاہرہ تو اس آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے مگر قرآن پاک کے ہر آیت کے ایک باطن کے معنی بھی ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تمثیل یہ ہے کہ اگر کریا سے مراد انسان کا دل لے لیا جائے اور ملوک سے مراد مالک الملک کا نام اللہ لے لیا جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا ان نلملو کا داخل وقریت جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے ابسدوحہ انقلاب مچا دیتا ہے وجا الو آعزت اہل ہا اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے تو اللہ کے ذکر میں یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے ماں سیوا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں تاکہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے بھر جائیں اللہ کے نور سے بھر جائیں بینائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آنکھوں کی بینائی اور ایک ہوتی ہے دل کی بینائی آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں چنانچہ جس کو آنکھوں کی بینائی حاصل ہوتی ہے وہ دوست دشمن کے درمیان تمیز کر سکتا ہے نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیزوں میں فرق کر سکتا ہے اس کی بینائی ہے اس کو پتہ ہے کہ نفع دینے والی چیز کیا ہے نقصان دینے والی چیز کیا ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے اسی طرح جس کو دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اس کو نیکی اور برائی کا پتہ چل جاتا ہے یہ کام نیکی کا ہے اور یہ کام برا ہے دل بتا دیتا ہے دل میں کھٹک آ جاتی ہے گناہ کرتے ہوئے تو بصیرت ہو تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کیا ہے اور کون میرا نیک دوست ہے اور کون میرا برا دوست ہے یہ دل پہچان لیتا ہے بصیرت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اندھا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل جو ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے ہم لوگ تو اس کو اندھا کہتے ہیں نا جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کہتے ہیں جس کا دل اندھا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن ویر میں فرماتے ہیں نور اسلام کی قوم کے بارے میں ان کانو قانو قومن عمین وہ اندھی قوم تھی حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی ظاہر کی آنکھیں تو ٹھیک تھیں بنائی ٹھیک تھی تبھی تو وہ کشتی کو بنتا ہوا دیکھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے تو ان کی ظاہر کی بنائی قوم کی ٹھیک تھی مگر ان کے دل اندھے تھے کہ ایک ہزار سال تک نور اسلام نے اللہ کے نام کی طرف بلایا اور انہوں نے وقت کے نبی کو نہ پہچانا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اندھی قوم تھی ان کانو قومن امین تو اصلی اندہ پن دل کا اندھاپن ہے قرآن پاک میں اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب ہوں یا اکلوں ایک کاش ان کے دل ہوتے ان کو عقل سکھاتے اور آزانوں یسماؤں نہ ان کے کان ہوتے جس سے یہ ہدایت کی بات سنتے تو انہا تعمل لبسور اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولاکن تامل قلوب الطیف دور یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں تو دل کا پن اصلی پن ہے اگر ہمارے دل اندھے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہم بھی اندھے ہیں ہم بینا نہیں ہیں اس لیے کہا دل بینا بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور الگ چیز ہے دل کا نور الگ چیز ہے ہم اللہ سے دل کا نور مانگیں اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے اور ہمیں دل کی بنایت عطا فرما دیجیے دل کی بصیرت عطا فرما دیجیے کفار کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و ترا ہم یل اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہم لایوب ان کے اندر تو بصیرت ہی نہیں ہے اسی لیے کفار پھر نبی علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے تھے اور وہ ایمان لانے سے محروم رہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر عورت اپنے گھر کو روزانہ صاف کرتی ہے اگر صاف نہ کرے آپ پوچھیں بھائی کیوں آپ صاف کر رہی ہیں وہ کہ جی گھر گندا ہوگا تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہوگا اگر خاود کو اپنا گھر صاف چاہیے تو رب کریم کو بھی اپنا گھر صاف چاہیے کیا ہم اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ہر عورت گھر صاف کرنے کے لیے دو گھنٹے ایک گھنٹہ تین گھنٹے صاف لگاتی ہے ویکیوم کر رہی ہے کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے کبھی شیشے صاف کر رہی ہے کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہے روزانہ دو تین گھنٹے گھر کی صفائی میں لگا دیتی ہے تو بھائی ہمیں اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے بھی تو کچھ وقت نکال لینا چاہیے تاکہ ہم مسلے پہ بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور اپنے دل کو صاف کریں آج تو انسان کا دل ٹریش کین بنا ہوا ہے ہمارے گھروں میں ٹریش کین ہوتا ہے جو ردی فالتو چیز ہو نا ردی کی چیز ہو یا فالتو چیز ہو یا استعمال شدہ اس کو ٹریش کین میں پھینک دیتے ہیں آج کے نوجوان کا دل ٹریش کین کی طرح ہے گھر سے نکلتا ہے اس پہ نظر پڑی اس کی بھی محبت دل میں آ گئی اس پہ نظر پڑی اس کی بھی محبت آ گئی تیسری پہ نظر پڑی اس کی بھی محبت آ گئی یہ دل ہے یا یہ انسان نے ٹریش کین بنایا ہوا ہے ہر ردی کی چیز اس کے اندر آ گئی تو اپنے دل پہ محنت کیجئے تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں جب دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو پھر دل رکتا نہیں ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنا وعین ولاقلبی میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے اور سعیدہ رانا فرماتی ہیں کان رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم یزکر اللّہ تعالیٰ فیک الحیان ہی کہ نبی علیہ سات السلام ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرتے تھے اب دیکھیں ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرنا یہ دل کے ذریعے سے تو ممکن ہے زبان کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ زبان سے کیسے اللہ کا ذکر کریں گے ہاں دل سے ذکر کر سکتے ہیں اور ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دل یاد کا مقام انسان کا دل ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے یاد کا مقام انسان کا دل ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے اس لیے کوئی بندہ پردیش چلا جائے اور کافی دنوں کے بعد فون کرے تو ماں کہتی ہے بیٹے میرے دل نے تو یہ بہت یاد کیا وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ میری زبان نے تو یہ بہت یاد کیا وہ سمجھتی ہے کہ یاد یہ دل کا کام ہے زبان سے تو اظہار ہوتا ہے اس کا تو یاد انسان کے دل کا کام ہے اسی طرح اللہ کی یاد بھی دل میں ہوتی ہے زبان سے پھر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں تاکہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے رچ بس جائیں ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہے وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فر یاد کرتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فر یاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں تو دل میں ہم اپنے اللہ کو یاد کریں ہر وقت اللہ سے تار جڑی ہوئی ہو ہر وقت اللہ سے لو لگی ہوئی ہو ہماری حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ریٹائر ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ریٹائر ہو گئے نوکری سے تو شاعر تھے اور شعراء کئی مرتبہ شعروں میں جواب دے دیتے ہیں تو حضرت نے فرمایا پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دل بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ ہر وقت اللہ سے ملاقات کا عالم رہے یہ مقصود ہے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے تار بندے کی اللہ کے ساتھ جڑی رہے ایسا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارتوں والا بے ذکر اللہ جو میرے پسندیدہ بندے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی وہ غافل ہی نہیں ہوتے ہر وقت میری یاد میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں اللہ ایسا دل عطا فرما دے کہ جو اللہ کی یاد سے بھر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو دل اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا رہتا ہے اس لیے کسی نے کہا خیال و و ذکر کفی فمی کہ محبوب تیرا تصور میری آنکھوں میں اور تیری یاد میرے دل میں وہ مسوا کفی قلبی فعین تغیبو اور تیرا تصور میرے دل میں تو بولا مجھ سے کہاں چھپ سکتا ہے ہر وقت میں تیری یاد میں لگا ہوا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا عربی کے کچھ اشعر ہیں شاعر نے کہا و اللہ غربت اللہ وانت فی قلبی اے محبوب اللہ کی قسم سورج نہ کبھی تلو ہوا نہ کبھی غروب ہوا مگر میرے دل میں اور میری سوچوں میں ہر وقت تیری یاد ہوتی ہے وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي وَلَا جَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ اُحَدِّثُهُمْ اللہ ودیسی بہ نج اللہ سی اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اس حال میں کہ اس محفل میں اے محبوب میں تیری ہی تو باتیں کر رہا ہوتا ہوں ولا زکر تو محض اللہ و حب کا مکرون بے اور اے محبوب میں نے کبھی آپ کو خوشی میں اور غم میں یاد نہیں کیا مگر اس حال میں کہ میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپتی ہوئی ہوتی ہے ولا ذکر تو کا محضونم ولا تو راہ وحب کا مقرونم ولا ہمم تو بے شربل اللہ ری تو خیال من کفل کا سی اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پیالے میں پانی نہیں پیا مگر اس پانی میں میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں میں پانی کا پیالہ پیاس کی شدت میں جب پیتا ہوں نا تو پیالے کے اندر اے محبوب میں تیری تصویر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں حضرت محضوب رحمت اللہ فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستاد میں آخر وردہ اے میرے لا الہ الا اللہ لا, لا الہ الا اللہ جب دل آباد ہوتا ہے تو دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے بندے سے پھر محبت فرماتے ہیں تو آج کی مجلس میں ہم دلوں میں یہ عہد اور ارادہ کریں کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں گے ان دلوں کو بنائیں گے سواریں گے تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کو پسند آ جائیں یوم فلوم والا بنون علامن اللہ بقل بن سلیم قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے انسان کو سمرا ہوا دل کام آئے گا ایسا دل جس میں غیر کی محبت نہ ہو صرف ایک اللہ کی محبت ہو یاد رکھنا دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے اللہ فرماتے و ما جا بشر من قبل کل خل ما جال اللہ کلب فی جوفی اے محبوب ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں بنایا کہ جس کے سینے میں دو دل ہوں ایک رحمان کو دے دے دوسرا نفس اور شیطان کو دے دے فرمایا نہیں دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے ایک اللہ کے لیے ہے تو دل بنا ہی اللہ کے لیے ہے یہ اللہ کو دے اور غیر کی محبتیں دل سے نکالنے اور ایک اللہ کی محبت دل میں بھر لیں تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں یہ زندگی کا مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا آج دل میں عزم کر لیجئے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ کے ہماری قیمت بڑھ جائے گی اللہ کے ہمارا مقام بڑھ جائے گا اللہ دل میں کیسے آتے ہیں جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے حضرت اقدر رحمت اللہ کے ایک شعر بہت پسند آیا فرمایا اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر پر کہنے والے کو ایک لاکھ روپیہ انعام دیتا اس وقت کہا جب استاد کی مہینے کی تنخواہ دو روپیہ یا تین روپیہ ہوتی تھی آپ غور کریں جب ایک ٹیچر کی تنخواہ مدرسے کے ٹیچر کی مہینے کے بعد دو روپیہ اور تین روپیہ ہوتی تھی اس وقت فرمایا کہ اگر میرے پاس استطاعت ہوتی میں ایک لاکھ روپیہ انعام دے دیتا اور وہ شعر کیا تھا حضرت مجوب رحمتہ نے فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اے لا اب تو دل میں آپ آ جائیے کہ میں نے دل میں سے ہر ایک کو نکال دیا دل خالی کر دیا ماں سوا سے اللہ اب اس دل کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلبت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ہے اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے پھر انسان کے دل کو اس کا مزہ آتا ہے لطف آتا ہے زندگی کا مزہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کا لطف اور مزہ عطا فرمائے تاکہ ہم نیکی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہے دن رات صبح و شام ہر وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں مصروف ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور ہو ہر وقت یہ کام آسان ہے مشکل نہیں ہے ہمت کرنی پڑتی ہے تو آپ حضرات دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اس دل کو اللہ کے لیے پاک کرنا ہے ماں سوا کو دل سے نکالنا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے و آخر عالمی دعا کر لیجیے سب خان ربی الحاب علی سيدنا محمد سيدنا محمد البارک وسلم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 اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق کا فرما اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ ہماری من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق طافرما اہلش سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق طافرما ایلائش سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اے اللہ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما اللہ ہم آاج مسکینوں پر رحمت کی نظر فرما میرے مولا ہم آپ کے بندے ہیں اندر سے نہایت گندے ہیں ہم نے اپنے دلوں کو اللہ دنیا کی محبتوں سے بھر لیا ہے اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے صاف کر دیجئے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اے کریم آپ نے فرمایا وامت سافلاطن ہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے اللہ آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے ہماری اس آجزی کو قبول فرما لی دیئے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے ہمارے دلوں پر رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجئے اور ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے اے اللہ رحمت کی نظر فرما ہمارے دلوں کو منور فرما اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما اللہ ہمارا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے وہ غلہ پورا مانگتے تھے ان کے پاس قیمت پوری نہیں تھی مگر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا اے اللہ ہم آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہیں اللہ آپ کی ہمیں اجر عطا فرما دیجئے یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کی بات پوری کر دی تھی اے اللہ آپ ہم گنگاروں کی بات کو پورا فرما دیجئے اور اللہ ہمیں اپنا پورا اجر عطا فرما دیجئے اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن یہی الفاظ قریش مکہ کو کہے تھے لا تصری علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے اور آپ نے قرآن پاک میں اس کے بڑے تذکرے کیے ہیں اے اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے آپ ہی اپنے بندوں کو ہی فرمائیے لا تصریب علیکم اليوم انت اے اللہ آپ یہ کہہ دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے خطائیں بخشی جائیں گی اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے آج ہمیں بھی معاف فرما دیجئے اور ایک نئی زندگی عطا فرما دیجئے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ آپ نے فرمایا یا یو اناس انت ملف کرا اے انسان و تم فقیر ہو اور دوسری جگہ فرمایا ان نم صدقات صدقات فقیروں کا حصہ ہوتا ہے حق ہوتے ہیں اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقروں کے لیے ہوتے ہیں اللہ ہم میں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں ان کو حدیے میں بڑی بڑی رقمیں دے دیا کرتے ہیں اے اللہ اگر دنیا کے سخی غریبوں کو بڑی بڑی رقمیں حدیے میں دے دیتے ہیں हैं. اے اللہ آپ ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجیے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے اللہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہم جنت کو پا سکیں لیکن اگر آپ فیصلہ فرما دیں تو اللہ آپ ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجیے کریم آقا مہربانی فرما دیجیے ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے اے اللہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے سب کے دلوں کو اے اللہ ایک مرتبہ م... محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ ایک مرتبہ اے کریم ایک مرتبہ اے رحیم ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے یہ فرمان نہ آ جائے محبت کی نظر میں محبت کی نظر میں ابو بکر پہ ڈالتا تھا بلال پہ ڈالتا تھا سمیا پہ ڈالتا تھا تم اپنے دلوں کو دیکھو اللہ نے اپنے دلوں کو بہت بیکار بنا لیا گناہوں سے کر لیا اللہ ہم اس پر نادم ہیں شرمندہ ہیں مگر اللہ اباپ رحمت کی نظر فرما دیجئے ہمارے دلوں کو اللہ رحمت کی نظر سے دھو دیجئے گناہوں سے پاک کر دیجئے منور فرما دیجئے ان دلوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم بیمار ہیں اور اپنے گناہوں پہ شرمسار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے بیماری بیمار دلوں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو قرض مقروض ہیں قرض کی ادائیگی صبیل پیدا فرما اے اللہ جو پریشان آلیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو گھر بار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے کریم آقا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما کریم آقا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری اس محفل کو قبول فرما اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم نے دنیا میں بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب قیمتی چیز کا حفاظت نہیں کر پاتے تو اپنے بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتے ہیں اے اللہ ایمان بڑا قیمتی ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے ہم اس کو آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو محفوظ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ ہمارے جن دوستوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا اس کے لیے بھاگ دوڑی کی اللہ ان کی محنت کو قبول فرما اور اس کے بدلے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما رب تقبل میں اِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تُبَلَيْنَا اِنَّكَ عَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی مدد فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انَََََََ کاان تصع العلیملینکان تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علاقل سعید نا محمد علی و, و اصحابی اجمعین بے رحمتی کیا ارحمر سفر کے لیے لائن سے آئیں لائن <flats> سے, طرف سے دوار دوار آئیں دوار دوار لائن دوار اس طرف سے اس طرف سے آئیں گئے اس طرف سے